uh miss <laughs> اللہ محمد وعلى آل محمد كما اللہ مبارک محمد آل محمد ان کا مابار تعلیٰ ابراہیم والا ابراہیم پتلوما اوشیائی لئی کا مین التاب اکیس و پارا شروع ہو رہا ہے پتلوما اوشیائی لئی کا من واقم سلاد ان عن اللہ اکبر یعلم ما اللہ رب العزت کی ہمدنا کے بعد یہ آیا مبارکہ میں نے آپ کے لیے اور سب سے پہلے اپنے لیے اس لیے اختیار کی کہ دین کے مفاہیم سمجھنے میں غلطی کا لاحق ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں خصوصا اس دور میں جب کہ وہ اہل علم جو منہجلف کو جانتے بھی ہوں اس پر قائم بھی ہوں نسبتا بہت کم ہے ان حالات میں افراد و تفرید کی وجہ سے شیطان کو مداخلت کا موقع ملتا ہے جو لوگ کفر بدوت اور الحمد للہ خوب روشنی ڈالتے ہیں اور ماشاء اللہ تابوت کے ساتھ نبرد آزما ہے میدان عمل میں اور حکم اور حاکمیا کے شرک بیان کرتے ہیں ان سے بعض اوقات غفلت وسنی شرک کے رد میں دیکھی جاتی ہے اور بعض اوقات بعض دوسرے فرائض جو ہیں ان کی اہمیت کے بیان میں کثر رہ جاتی یقیناً نبی علیہ السلاط وسلام ہی کا بیان کامل ترین ہو سکتا ہے باقی ہر بیان کرنے والا ہر داعی و خطیب ہر مجاہد اور صالح انسان جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اور پوری امت مل کر اسلام کے تمام گوشوں پر قائم رہتی ہے اور ہر میدان میں کفار کے ساتھ لڑتی ہے اور اسی طرح دوسرے لوگ ہیں جو دوسرے احکامات کو دیکھتے ہیں جیسے بس نشرف کا رد ہے نماز کی اہمیت ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز اسی چیز کا نام ہے کہ ہم مدرسے بنائے مساجد کو تعمیر کریں یقیناً یہ دین کے بہت اہم کاموں میں سے ہے اور اس کے بعد زندگی کے بہت سے پہلو اس نماز کی روشنی سے خالی رہ جاتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جامع شریعت دے چکا اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے ذریعے سے لئی کا نہاریا جس کی راتیں بھی دن کی طرح اس میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مشکل پیش آئے اور ہم کہیں اور سے جا کر رہنمائی لیں ولاق سر رفنا لنچ فی حاظل قرآن منکل مسل ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی جس کی بھی ضرورت تھی رہنمائی کے لیے تو نماز جو ہے یہ وہ عمل ہے جو کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑھ کر ہے اور انبیاء اور رسول کی زندگی میں علیہ السلاط اسلام اللہ کی عبادت کی چوٹی نماز ہی ہے اور نماز سے آگے پھر زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس نماز کا رنگ جھلکتا ہے اس نمازی کے اندر جس نے نماز اس عقیدے سے پڑھی اور اس طریقے سے پڑھی جس پر محمد ہمیں چھوڑ کر گئے صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور رب السماوات ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کو تو سب مانتے بدھ تو اس کی عبادت کا وس طبع اعلی اور اس کی عبادت پر جم جا ہلتا علم سمیہ کیا تجھے اس کا کوئی نشاب ہے اس کا کوئی سمی معلوم ہے جب وہی ہے تو جم کر اس کی عبادت کر وس اور اس عبادت سے مراد خاص طور پر نماز ہے جیسے کہ یہاں میں ات لوں ماں اوہیا الئی کا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے تلاوت کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کیا اور یت لہ حق کا تلاوت کرتے ہیں وہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اس میں تفصیر موجود ہے ابن کثیر میں غالباً ابن عباس کا کال رضی اللہ کہ یت تب نق تلاوت سے مراد یہ ہے کہ وہ پیروی کرتے ہیں جس طرح کے پیروی کرنے کا حق ہے جب وہ الفاظ ادا کرتے ہیں قرآن کے تو یہ الفاظ سوچ سمجھ کر ادا کرتے ہیں زبان سے ایمان لا کر ادا کرتے ہیں اور ان الفاظ سے اللہ رب العزت انہیں مخاطب کر رہا ہے اس چیز کا احساس ان کے اندر بیدار ہو کر انہیں عمل پر اس طرح سے ابھارتا ہے کہ وہ اپنا سر تلی پر محسوس کرتے ہیں تو حکم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتلو ماش یا کتابی اور نماز قائم کرے نبی علیہ السلام گویا کہ اس وقع کا پہلا مسدار نماز کا قیام کیونکہ ان نسلا نہ عنل فاحش منکر کہ یہ نماز فوج سے اور منکر سے منع کر دیتی روک دیتی اس نمازی کو جس نے نماز کو اس طرح سے پڑھا جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا سلو <سن> تمہارا سلو صحیح بخاری نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو ہم نے نماز پڑھنے کی جس طرح شکل میں دیکھا وہ شکل ہم پر لازم ہے اور اسی لیے کہا واہ مر کا بچ اپنے کے نماز کا حکم کر وسطمر علیہ اور اس پر جم جا اپنے نفس کو اس پر نفس اپنے نفس کو اس پر مضبوط کر لے کہ نماز تیری حقیقی نماز بن جائے جاہدہ اپنے نفس سے جہاد کر یہ نماز کے اندر تیری خشیت کو برباد کرنے کی شیطان کوشش کرے گا نماز میں آئے گا جیسے کہ میں نے عرض کی حقیقت صحیح ہے بخاری میں نہیں تو مسلم میں صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم ہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں نماز میں کہ ہم اپنے منہ پر نہیں لا سکتے ایک تو یہ خوشخبری سنائی کہ ذالک کا عین الایمان یہ عین ایمان ہے علماء نے تفسیر دو طرح سے کی ایک تو یہ جو اللہ تعالی کی حیبت اور اس کا جلال اس سے محبت اور اس پر ایمان اور اس کی عزم جو تمہارے دلوں پر بیٹھی ہوئی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا وقار اتنا ہے کہ تم اپنی زبان پر لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ این ایمان کی علامت ہے دوسرا علماء نے کہا یہ کہ شیطان وہیں آتا ہے اور چور وہیں لگتا ہے جہاں مال ہو تمہارے ایمان کی وجہ سے شیطان کے پر حملہ آ ہوتا ہے اور پھر خود ہی تشریف فرمائی شیطان تمہارے ویسے کسی کے پاس آتا ہے کہتا ہے وہ چیز کس نے بنائی اس نے بنائی اس کو کس نے اس نے ہر کہ اللہ کو کس نے بنایا فرما تاوز کرو باللہ آبشان رضیم اور بائیں طرف اپنے بائیں کندھے کی طرف تھوپ دو تین دفعہ یعنی اشارہ کرو یہ طریقہ ہے شیطان کو بگانے کا مگر وہ صحابر رضمان اللہ علی مجمعین کو بھی نماز پر جو ہے مداوت کے لیے نماز پر جم جانے کے لیے محنت اور کوشش اور جہاد کرنا پڑتا ہے تو یہ جہاد کا معاملہ ہے اسی لیے اس سے پہلے جو آئے ہے اللہ تعالی نے فرمایا ولا تَمُدَّنَّ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ازواجًا الدُّنْيَا فِي اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو مت پھیلائیے ان دنیا کی چکو چون کی طرف ان دنیا کی زینتوں اور دنیا کے مال کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دے دیا ہے نفت نہ تاکہ اس میں انہیں آزمائے رضبو ربزی کا خیرم ابکا امر اہلا کا بسلا علی گا اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم دے یعنی نماز با جماعت ہے اور نماز ایک ایسا عجیب خوبصورت عمل ہمیں دے دیا گیا ہے کہ پانچ وقت یہاں پر آ کر دھلائی ہوتی ہے اور پھر اس کا اثر اگر پوری زندگی پر تاری نہیں ہو رہا اور نمازی دن بدن اپنے آپ کو اللہ کے قرب میں محسوس نہیں کرتا گنہوں سے نفرت نہیں ہو رہی اور اس بات کی قوت حاصل نہیں ہو رہی کہ اللہ کے راستے میں وہ سیر اور بداج سے ٹکرائے اس لیے نہیں کہ ٹکرانا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر صرف اس لیے فرض کر دیا کہ ہم لڑیں اور مرے مارے اور مرے نہیں جہاد اس لیے نہیں ہے جہاد تو اس لیے ہے شور ع غیر ہی کسی اور کام کے لیے فرض ہوا ہے اللہ رب العزت کی خالص عبادت کروانے کے لیے اس کی دعوت کا راستہ صاف کرنے کے لیے تاکہ انسان جتنے بھی بچ جائے بچ جائے جہنم سے یہ سب آدم علیہ سلاط والسلام کی اولاد ہیں سب ہمارے بہن بھائی کبھی آدمی اپنے آپ کو بڑھیا اور کسی کو گھٹیا نہ سمجھے اور نہ ہی اپنے آپ کو اتنا گھٹیا سمجھے کہ حق اس کے سینے میں محفوظ ہو اور وہ حق کی گواہی رکھتا ہو پھر حق کی گواہی دینے سے جھجک جائے لوگوں سے ڈرے لوگوں کے تان و سے ڈرے لوگوں کو روب لے اتنے پڑے لکھے اتنی شخصیات ہے اتنے بڑے لوگ نہیں کوئی بڑا نہیں سب آدم علیہ سلاۃ وسلام کی اولاد ہیں سب اسی حقیق لطفے سے پیدا ہوئے سب ایک ایسی زندگی گزار چکے ہیں کہ جب اپنی گندگی بھی خود صاف نہ کر سکتے تھے اور آج بھی اللہ سب سے اپنی گندگی صاف کروا رہا ہے یہ تو انسان کی حقیقت ہے پھر سبھی بوڑھے ہوتے ہیں سب کو مصیبتیں آتی ہیں تو اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں بڑی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی اتنی ہوئی اتنی ہوئی کہ آدمی آج سے پچاس سال پہلے وہ تصور نہیں کر سکتا تھا جو اس وقت ہے ہر شخص کو ایک فون لگا ہوا ہے یہ تو بھی تصور تھا کہ ہر شخص کی جیب میں ایک فون ہوگا اور پوری دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ جس وقت وہ چاہے ہو سکتا ہے یہ عجیب و غریب چیزیں ڈیویلپ ہونے کے بعد انسان ہوا میں اڑنے لگا ایک دوسرے کو ختم کرنے لگا انتہائی کبھی ہو گیا اس کے بعد کیا انت... انسان کی محتاجی ختم ہوئی اپنے آپ دنیا میں آتا ہے اپنی مرضی سے اپنی نسل چننے لگا اپنے جسم کے تمام آگاہ کو خود چلانے لگا اس کا کنٹرول ہو گیا دل پر آنکھوں پر خون کے دوران پر گردوں کے فلٹر کرنے پر وہی کچھ بھی تو نہیں ہوا مجبور کا مجبور ہے کیا آکسیجن ہوا میں خود اپنی پیدا کرتے ہیں امریکہ والے ان کے ہوا کی آکسیجن کی مقدار وہ خود مقرر کرتے ہیں یقینا ہم پانی سے پہلے سانس کے محتاج ہیں اور کوئی شخص بھی اپنے ناک اور منہ کو بند کر لے یا کسی اور کو کہے بند کر دو جب تک کہ میں گھبرا نہ جاؤں پھر اسے فوراً معلوم ہو جائے گا اللہ کون ہے میں کتنا سخت محتاج ہوں اس کا اتنی سخت محتاجی کے عالم انسان کس طرح سے اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے تو نماز کا حکم ہوتا ہے اور فصر ربی کا منحہ، نبی نماز پڑھ اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور قربانی کا تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں نوح علیہ سلاط وسلام محبوس ہوئے وہ کیا کہتے ہیں علیہ اللہ و تفیع بس یہی دین ہے اللہ کی عبادت کرو اکیلے اللہ شرک کا رب نوح علیہ السلاط و کی زبان سے بکثرت موجود ہے اور اس کے بعد انے ابود اللہ وہ عبادت خالص ہو صرف تقوی کی بنیاد پر ہو وہ عبادت تو منافقین بھی کرتے ہیں کیونکہ صرف میں سے کسی کا قول ہے جو مجھے نام بھول گیا تفسیر اتنے کثیر میں موجود ہے کہ وہ نماز جس میں اخلاق نہیں ہے خصیت نہیں ہے وہ نماز نماز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انتہائی زبردست زبدستی ہم نے سنائی پڑ اپنون مومن فلا پا گئے کون ہے یہ مومن اللہ زینا وہ لوگ تھی صلاحیش جنہیں نماز میں خشیت نصیب ہو گئی ہم اپنی حالت جانتے ہیں اپنی حالت کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے اگر ہمارے اندر کمزوریاں تو ہم لوگوں کو کیوں گواہ بنائے کیوں نہ اللہ, اللہ کے سامنے گر گڑائے اگر مجھے یہ آیت پڑھ کے اپنی حالت انتہائی اللہ نہ کرے اب تک نظر آتی ہے کہ خیشیت کا معاملہ میرا تو بڑا کمزور ہے تو یہ رونے کا معاملہ ہے یہ بات جو ہے چاہیے کہ ہم تسلی سے نہ بیٹھے کاروبار کا نقصان ہو جائے نا خبر آ جائے کہ مال جو ہے وہ ایئرپورٹ پر سارے کا سارا ضائع ہو گیا بارش سے پھر اسے نماز کی بھی ہوش نہیں رہتی تبھی چیز ہے کوئی اس پر تانگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ولّہ یہ خبر اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ اللہ تو کہتا ہے فلا ہی ان نمازیوں کے لیے جن میں خشیت ہے کسی درجہ تو ہو چلو کم زیادہ درجات تو ہیں ولہ زینا ہو یہ خشیت کے حصول کے طریقے بتا دیے لو بات جس کا کوئی مقصد نہ ہو اس سے اعراض کرنا یہ اہل ایمان کا کام ہے واللہ آج سب سے بڑا لغو میڈیا کا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اسلام کی وہ تعبیر کر رہا ہے میڈیا جو کفر ہے شرط اور مسلمان انہیں کہہ رہا ہے جو کہ اسلام میں نہیں ہے اور جو اسلام میں ہے ان کو بدنام کر رہا ہے اور میڈیا کے ساتھ جو شخص وقت گزارتا ہے لغو طریقے سے اپنے وقت کی بربادی کرتا ہے نبی علیہ السلاط السلام نے فرمایا کہ لوگ دو باتوں بڑے غبی ہیں بڑے بے عقل ہیں ایک فرصت جو نے دی گئی اس دنیا میں وقت اور ایک صحت یہ دو چیزوں کا صحیح استعمال حسن الاسلام المر ایک شخص کے اسلام کا حسن اس میں ہے کہ اس کو چھوڑ دے مالا یعنی اس کا کوئی معنی نہیں کو معنی خیز بات ہو تو لح سے اعراض کرنا خیشیت پیدا کرے گا بل جینا فاعلون افا پھر جیسے نماز یہ تہارت کر رہی روح کی اور دل کی زکوۃ تہارت کر رہی مال کی ز تاکہ مال کے ساتھ ایسی محبت پیدا نہ ہو کہ ابدر ہم ابد الدینار بن جائے ولہ فروج اور اپنی فروج کی اپنی شرمداؤں کی حفاظت کرنے والے حفاظت میں یقیناً یہ باتیں تمام علماء نے شامل کی کہ مقدمات جو ہیں بدکاری کے مقدمات میں سب سے پہلے آنکھوں کا معاملہ ہے حفاظت کا زین الازت آنکھوں کا ذنا دیکھنا ہے غیر محرم کو ایک نظر پڑ جائے دوسری نظر جان بوجھ کر اس کی طرف نہ اٹھائی جائے اپنی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تاکہ دروازے نہ کھلے اللہ علا ازباج سوائے اپنی بیویوں کے اوما ملکت ایمان ہم فل غیر یا ان کی لانڈیاں یہ ان پر ملامت زدہ نہیں ہے اس لیے کہ نسل چلتی رہے اہل ایمان کی اللہ نے یہ رخصت دی اور اللہ کا دین دین یسر ہے دین سمہا ہے اس میں جس وقت آدمی کی قوت سے بڑھ جاتا ہے کوئی حکم رخصت آ جاتی تو یہ رخصت آ گئی بیویوں کی شکل میں اور لوڈیوں کی شکل میں سمنی بتاغ را ذالک جو اس کے علاوہ بھی چاہے یہ لچی اور بدماش زانی اور چور گندے شرابے پینے والے لال اس کے برا ازالی اس کے بھی علاوہ اس حکم سے پھیلانگنا چاہے حد کو هُمُ الْعَادُونَ تو یہی حدوں سے <تصفيق> رعایت کرنے والے ہیں احد کو پورا کرنے والے ہیں سب سے بڑا عہد جو اللہ سے کی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر امانت سب سے بڑی جو اٹھوائی گئی ہے یقیناً وہ امانت بھی یہ اسلام ہے یہ جو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں موقع دیا اور آپ نے بٹھایا نہ جانے میں اس قابل ہوں کہ نہیں اللہ پاک مجھے ہر اس غلطی سے بچائے جو مجھے جہنم میں لے جائے آمین. آمین اور مجھے اللہ تعالی وہ توفیق دے میرا جنت کا راستہ بھی صاف ہو اور آپ کا بھی آمین, آمین. یہ بہت بڑا مقام ہے یہ انبیاء اور رسول علیہ مسلاط وسلام کا ورثہ دعوت دعوت میں سب سے بڑا جرم کتمان حق ہے وَمَنْ مِنْ مَنْ مِنَ اس سے بڑا ظالم قول ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کو چھپا لے ہمارے علماء نے جو اتنی قربانیاں دی کہ پوری تاریخ ان کی قربانیوں سے رقم ہے تو انہیں یہ تو نہیں کہ گھر کا آرام چبتا تھا کہ امن تہمیہ رحیم اللہ کی شادی کا کو پتہ نہیں چلتا میں نہ بچوں کا علماء نے یہی اندازہ لگایا کہ ساری زندگی ایسی گزری ہے مارکی میں کہ اس کام کا موقع نہیں ملا ور انتہائی صحت مند طاقتور خوبصورت اور زبردست قسم کے جنگجو انسان تھے یقیناً اس چیز کی انسان ہوتے ہوئے انہیں بھی محتاجی تھی مگر علماء نے سب کچھ قربان کر دیا صرف اس لیے کہ اس امانت کا حق ادا ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی اللہ کا رسول ہو کر حضرت البدا میں کس ذمہ داری کے ساتھ اور کس تجربوں کے ساتھ لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں ہل بل کیا میں نے پہنچا دیا کیا اس کی کوئی حاجت تھی یہ اللہ کی خشیت کی انتہا اور چوٹی نہیں ہے سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا انگوشت شہادت آسمان کی طرف کرتے اور دیکھتے اور کہتے پھر لوگوں کی طرف کرتے اللہ مشحد اللہ مشحد اللہ مشہد اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا, اللہ گواہ رہنا, اللہ گواہ رہنا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امانت کے بارے میں فکر مند ثابت کرتی ہے حدیث تو ہمارے ذمے ایک امانت ہے ہم نے توحید کو اختیار کیا سنت کو اختیار کیا اہل ایمان کی جب پگڑی اچھالی جائے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی وکالت کریں اس لیے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھی ایک دوسرے کے بھائی اور دوست ہیں الرون والمؤمنات فرمایا بعض باز کے دوست ہیں کبھی فرمایا تم بعض میں سے ہو ایک سب کے ساتھ قجسد واحد ایک جسد کی طرح تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ امانتوں کی ریاض کرنے والے پھر بات کس پر بند کی ولہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے نماز اتنی اہم ہے شروع بھی نماز سے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس تمام بات کا انجام بھی نماز پر ختم کیا اور اب اس کے بعد سمرا بیان کیا الاائے کا امول وارسون یہ وارث ہیں وراثت میں دے دی اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا اللہ زینا یہ رسون الفردوس یہ جنت فردوس کے وارث بنا دیے گئے کیا خوبصورتی ہے کیا بڑا انعام ہے جو انہوں نے پایا فرما ہوں فی خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو فرما انہا اِنَّ شاہ ذکر اکبر اور اللہ کا ذکر وہ بڑا ہے ابن عباس سے ابو دردا سے سلمان فارسی سے رضوان اللہ علیہ مجمعین عبداللہ بن مسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ تم جو نماز میں قرآن پڑھتے ہو تم اللہ کا ذکر کرتے ہو نماز پڑھتے ہوئے کیونکہ آکم سلاد علی یہ ذکر جو ہے اس کی مختلف شکلیں بداٹیوں نے نکالی ہو, ہو یہ وا فضولیات قرآن و سنت سے خارج اصل میں ذکر سب سے بڑا نماز آقم سلاط علی ذکری موسیٰ کو حکم ہوتا علیہ تعالی والسلام تو تم جب اللہ کا ذکر کرتے ہو نماز میں اور قرآن پڑھتے ہو تلاوت کرتے ہو حق کا تلاوت ہی پھر اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہوتا ہے اے ایمان والو یہ کرو اور اس سے بعد آ جاؤ اے ایمان والو میں نے تمہارے لیے یہ تیار کر رکھا ہے اے ایمان والو جہنم نب بھی تیار ہے اس سے بچ جاؤ دیکھو پہلو کی طرح نہ کرنا اللہ تبارک باد پہلو کی خرابیاں بیان کرنے میں جہاں شرک کی خرابی بیان کرتا ہے رب ذوالجلال والاکرام یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے نماز کو خراب کیا نماز کو ضائع کیا سورہ مریم میں نیا سے پیچھے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا وز پور فلم کتابی ابراہیم وز کو فل کتابی اسماعیل وز پور فلم فلام اور جتنے بھی انبیاء علیہ مسلح ادریس علیہ سلاۃ السلام اس طرح موسا علیہ سے سب انبیاء کا ذکر کیا جی ہاں جی کون سی نمبر ہے انسٹھ نمبر آئے دیکھیے ماشاء اللہ انہوں نے آج کا نمبر بھی بتا دیا ہمیں ان ان ان کے پیچھے وہ لوگ آئے ان انبیاء رسل کے پیچھے ان تربیت یافتہ صالحین کے پیچھے کون لوگ آئے وہ لوگ آئے اغا جنہوں نے نماز کو ضائع کیا شہوات کے پیچھے لگ گئے ان قریب غئی میں جہنم میں داخل ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا والا ذکر اللہ اکبر جب اللہ تمہارا ذکر کرتا ہے تلاوت میں تو وہ تمہارا اللہ کا ذکر کرنے سے بھی بڑھ کر بات ہے بہت بڑی خوش نصیبی ہے وہ اللہ عالما تفنؤ اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام بھی بیت اللہ کے قیام کا حکم دیے گئے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیے گئے ہیں وہ مسجد کے خادم میں مسجد حرام کے اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام مل کر یہ مسجد بناتے ہیں اور اس مسجد کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا طرح طافین رخ کا اس سجود کہ قیام کرنے والے رکو سجود کرنے والوں کے لیے ابراہیم پاک کر دو اس مسجد کو پاک کر دو زار نجاستوں سے بھی پاک کر دو شرک کی نجاست سے بھی اور اسی لیے ابراہیم علیہ سلاۃ اسلام نے اپنی اولاد کو وہاں پر آباد کیا اے اللہ تبارک و تعالیٰ انیسن تم انیتی مسلط تاکہ نماز قائم کرے کتنی اہمیت ہے نماز کی اور نماز تنہا عن فاشا منکر سے مراد ہے کہ فوش کام جتنے ہیں ان سب کو ختم کر دینا چاہیے اس کا نماز کا کام ہے یہ کنجی ہے اور منکر سب سے بڑا بنکر شرک کف تو نماز آدمی کی پوری زندگی پر روشنی نہ ڈالے تو فوئی عن اللہ دینس اللہ عظیناً معاون وہ نمازی جو ہے ان کے لیے وائل جہنم کی ایک خاص وادی ہے اور ویل سے مراد ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غاصل ہے اور بس دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے غفلت میں جہاں پر نماز کے طریقے میں غفلت نماز کے اوقات میں نماز کی حدود میں یہ بھی لازمی ہے ظاہر باطن کو اور باطن ظاہر کو متاثر کرتا ہے اللہ آپ دیکھ لیں کہ جس دن آپ کسی سنت متروکہ کی خبر پائیں نماز میں مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسائی وسلم سے تشہد کے اندر یہ انگلی جو ہے تشہد کی اس کو ہلانا ثابت ہے اگر آپ اسے نہیں ہلاتے اس سے پہلے یا آپ جس وقت کلمہ شہادت ادا کرتے اس وقت ہلاتے جو کہیں سے بھی ثابت نہیں سنت سے اب آپ اسے ہلانا شروع کریں اور اس پر اپنی نگاہ جہاں یہ اگری اشارہ کر رہی ہے اس پر آپ زمین کی طرف وہاں اپنی نگاہ مقرر کر کے دیکھیں آپ کو خوشیوں میں اضافہ ہوگا اور کیوں نہ ہو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے الحب اللہ اللہ کی عبادت کرو عبادت اللہ کے تقوی کی بنیاد پر ہو وہ اور میری اطاط کرو اب حکم اور حاکمیت کا شرک تعوت کے رد کی مختلف شکلیں وہ کدھر گئی یقین نماز میں سب کچھ موجود ہے انبیاء کی تمام دعوت اسی پر جو ہے مشتمل ہے لا الہ الا اللہ کفر تعوت اور ایمان باللہ کفر بت میں ہمیشہ وہ غیر اللہ کی پکار کا رد کرتے ہیں غیر اللہ کی پکار کا شرک پہلا شرک ہے زمین پر جو قوم لوہ کے اندر نمودار ہوا اور یہ تمام اشراق کی ماں اور جڑ ہے لارب ولا شخص کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اس سے منع نہ کیا ہو امبا قرآہ نہ کس منہا پا ام و سورہ سوراہود میں اللہ مختلف امبیا رسول علی مسلاۃ السلام کے مبارک قصے ہمیں سنانے کے بعد فرماتا ہے کہ یہ قرآا مختلف بستیوں کے قصے ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں منہا کا و حسیب بڑی آج بھی قائم ہے اور حسرت بھرے مناظر پیش کر رہے کہ ان سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ یہ کہ رو کر روتے ہوئے گزرو رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو آد و سمود کی بستیوں سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا رضوان اللہ علی مجمعین نے جو کھانے پکائے تھے وہاں پر وہ الٹ دینے کا حکم ہوا یہ بستیاں آج تک نس کا شکار ہیں ان بد امالیوں کی وجہ سے جن کی وجہ سے یہ بد نصیقوں میں تباہ ہوئی جب اجازت مانگی گئی کیا جانوروں کو کھلا دے تو پھر جانوروں کو کھلانے کی اجازت دی گئی تم منہ ام و حسین بہت سی کام بہت سی جڑ سے اکھاڑ دی گئی اور جب رب کا آیا حکم تو پھر ان کے آلحہ مختلف جو باطل الہ معبود انہوں نے بنا تھے جن کو پکارتے تھے ان حاجات میں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا صحت دینا موت اور زندگی میں تصرف کرنا دشمن پر فتح دینا رزق میں اضافہ کرنا بچہ بچی دینا اس میں پکارتے تھے جس میں اعتراف تھا انہیں اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں کہتے تھے جن کو پکارتے ہیں اللہ نہیں یہ اللہ والے تو اللہ کا غیر بھی نہیں کر ربونا زلفا یہ سب بستیوں کے بارے میں بغیر حسر کے بیان کیا فما عنہم اللہ من اللہ من ذرا بھی کام نہ آئے لما جا امر جب رب کا حکم آ گیا روا جاد تقدیب بلکہ ان غیر اللہ کے پکارنے والوں کے لیے انہوں نے بربادی میں اضافہ کیا وہ کیسے اضافہ یہ کہ دنیا میں بھی برباد ہوئے ان کے لیے نہ جانے کتنی مشقتیں کرتے رہے یہاں سے پیدل جاتے ہیں کہاں پر پاک پٹن میں وہ جو قبر بنائی ہوئی وہاں سے پیدل آتے ہیں علی جوہری کی قبر پر اور پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں خون نکلنے لگتا ہے بہنے لگتا ہے یہ دنیا میں بھی ضلیل اور آخرت میں بھی رسوا اسی طرح فرمایا سمن ازلم اس سے بڑا ظالم کال ہوگا جو کہ اللہ پر جھوٹ بولے کیونکہ یہ سارے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا دین ہے ہمیشہ اسی طرح کہتے کرے نوح علیہ سلاۃ وسلام نے جب توحید کی تبلیغ کی تو کا کال اللہ تدر علیہ تدر و نثرہ ان پنٹن پاک کو نہ چھوڑنا نوح کو چھوڑ دو جبکہ نوح کی دعوت تو حق ہے اور یہ بھی سارے صالحین تھے پھر صالحین کو کی چھوڑنا پڑ رہا ہے معلوم ہوا انہوں نے ہمیشہ صالحین پر جھوٹ لگایا ہے یا تو صالحین کی شکل میں جھوپے اُبرے انہوں نے صالحین کا لبادہ اڑا اور سب سے پہلے آغاز اس سے کیا کہ صالحین پر جھوٹ بولا جیسے آج موضوعات گھڑی ہوئی حدیث سے احادیث سے کئی گنا شکل بانی رہی محلہ رحمت ان پوری زندگی محنت کرتے رہے احادیث سے صحیح مجموے بھی تیار کیے دس یا بارہ جلدے بنی اور احادیث ضائع کی جلدے راجمن پندرہ سے بھی اوپر غائفہ کی کثرت سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی پر جھوٹ گڑا تاکہ شرک توحید بن جائے برا سنت بن جائے کفر اسلام بن جائے یہ ہمیشہ رہا منہ کو چھوڑ دو اگر ان نیکوں کے راستے پر رہنے کیونکہ وہ تو نیکوں کا راستہ تھا ہی نہیں وہ تو نیکوں کی مور لگائی ہوئی تھی گاند کی ٹوکری کے اوپر چاندی اور سونے کا برق لگا ہوا تھا یہ ہمیشہ تو فرمایا اس سے ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا یق جب ابھی آیا اس کی آیات کو جھٹلا من الکتاب انہیں اللہ کا لکھا ہوا حصہ اس دنیا میں ملے گا ان کو دن دناتے ہوئے دیکھ کر شہروں میں بلیک واٹر اور پرانے واٹر نہ گھبرایا جائے نہ گھبرایا جائے لا تن کا تکل بل فی البلاد کافروں کا ان شہروں میں گھومنا پھرنا کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے متم قلیل ہے جہنم پھر ان کا ٹھکانہ آخر کار جہنمان قریب ہے اور برا ٹھکانہ ہے نہ ہو تو فرمایا کہ جب ہتھا جا اتہم رسلنا یا گئے وہ جو آنے والے ہیں میرے پاس بھی آئیں گے آپ کے پاس بھی آئیں گے خوش نصیبوں کے پاس جنت کے کفن لے کر آئیں گے باد نصیبوں کے پاس چاٹ کا کفن لے کر آئیں گے مار مار کے روح نکالیں گے روح چھپتی پھریں گے آ گئے ان کے پاس ہمارے رسول ہمارے فرشتے آ گئے کالو کنتم تدعون من دون اللہ کدھر گئے تمہارے جن کو اللہ کے سواب پکارتے تھے اینما تدعون من دون اللہ میں شروع سے کالو دلو اللہ کہا گم ہو گئے سارے بل گئے ختم ہو گئے کچھ نہیں ہے شہید منکان آج بد وقت اپنی جانوں پر مالک کے ہاں اپنی شہادت ثبت کر رہے ہیں گوائی اپنی جو محفوظ کرا رہے ہیں ہم کافر تھے یہ دو باتیں غیر اللہ کی پکار کا شرک سب سے بڑا شرک ہے اس سے سب شرک نکلتے ہیں حاکمیت کا شرک ہو کوئی شرک ہو یہ اسی وقت آتا ہے جس وقت انسان دوسروں میں مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی سے جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی دیکھ لے جو اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا جب اسے پوری ہوتی نظر آتی ہے غیر اللہ سے تو پھر اللہ سے بھی بنائے رکھنی چاہتا ہے کہ اللہ تو بھارا اللہ ہے وہ تو سب کا بڑا ہے وہ تو کبریا ہے اس سے تو میں بگاڑ نہیں سکتا وہ اگر برباد کرنے پر آیا تو میں بچ نہیں سکتا مگر ان سے بھی میری ضروریات حل ہوتی ہیں یہ بھی بچہ بچی دینے میں مددگار ہے شفاعتی ہے کچھ بھی گھڑ لیا اسی طرح سے عبد الرحم اور عبد الدینار ہے ہمارے شیوخ نے کہا کہ عبد الدیرم عبد الدینار جو نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اس کا صرف اصمر رہا بلکہ اکبر بن گیا اب اس کے دین کا رخ اس کا درم اور دینار مقرر کر رہا ہے کہ دین کیا ہوگا پیسہ مقرر کرتا ہے کہ دین کیا ہوگا یہ ابو اللہ ہر اللہ کے کنارے پر رہ کر عبادت کرنے والا منافق ہے یہ درم و دینار کا پجاری ہے عبد دینار تائشہ عبد الدینار تائسا عبد عبد الخمی یہ درم و دینار اور کپڑے اور دنیا کی زیب و زینت کی بندگی کرنے والے یہ ہلاک ہوئے تو بھائیو نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے اس کی روشنی اگر ساری زندگی کے گوشوں کو منور نہیں کرتی تو ہم نے نماز نہیں پڑھی نماز اس نے پڑھی کہ تنہا عن ہافا والمنکر جسے فاشا منکر سے روک دیا حافظوا علی ہا فضواد نمازوں کی حفاظت کرو اور سلات وسطی کی سلاط عصر مراد ہے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم اللہ کو اس طرح دیکھو گے حشر میں اور جنت میں کہ جس طرح سے تم چودی کے چاند کو دیکھتے ہو یا سورج کو دیکھتے ہو جب آسمان پر کوئی بادل نہ ہو اور اسی کے ساتھ نبی علیہ فلاط اسلام نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ نماز اثر کے معاملے میں کوئی چیز تمہارے اوپر غالب نہ آئے اسے اول وقت میں سنت کے مطابق اور اس کا مصحوم جانتے ہوئے کبھی ہو سکتا ہے ایک شخص ایمان لایا ہو اور اسے نماز کے ان تمام فضائل کا پتہ چل جائے کہ صحابہ کسی بنیاد پر بندے کو کافر نہیں کہتے سوائے ترک سیلاب پر کسی عمل پر یعنی کسی بنیاد سے مراد یہ تھی خاص یعنی کسی عمل پر کافر نہیں کہتے نماز روزہ حج زکات صدقات، خیرات حج ترک پر جبکہ ایمان اس کا ہو اس پر کافر نہیں کہتے سوائے نماز کے ترک خواہ اس کا ایمان کیوں ہو نماز کا حتیٰ شخلبانی رہی اللہ جو ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت قلیل ہیں امت میں ابن حضم رہی اللہ نے کہا کہ تارک السلاد کافر نہیں ہے چھوٹا کافر ہے ملت سے خارج نہیں ہے شیخ شہخلبانی رہی اللہ نے کہا ملت سے خارج نہیں امت کے اکثر علماء اسی پر ہیں کہ تارک السلط ملت اسلامیہ سے خارج ہے بلکہ ماشاءاللہ محمد بن عبد الحاب اللہ رحمت الواسیہ نے تو ایسی تربیت کی کہ ایک بھی پوری کھیپ علماء کی حجاز میں اسی کی قائم اور ان کے اثرات سے پوری دنیا میں آج وہ علماء سلفی موجود ہیں جو بالکل نماز کی اہمیت اسی طرح بیان کرتے ہیں تو نماز کا تارک کافر ہے جبکہ باقی اعمال واجبہ اور ارکان کے تارک کو کافر نہیں کہا جب بھی ایمان رکھتا ہوں. نماز کا تارک خواہ ایمان رکھتا ہوں. اور شیخ المانی رحمہ اللہ حکم تارک اصطلاح چھوٹا سا میں لکھتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے قید کر لیا جائے پھر اسے تلوار دکھائی جائے کہ گردن قلم کر دیں گے تب بھی وہ نماز نہ پڑھے یہ کافر ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے اس کو نہ کفن پہناؤ نہ غسل دو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ حالانکہ اس نے نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کیا اس کے عمل نے بتا دیا کہ یہ اسے فرض نہیں مانتا اب بتائیے کہ ایک شخص کو حکومت ملی اقتدار ملا ایک نیام ملا اس میں اس نے اسلام کی تلوار کے بجائے کفر کی تلوار ڈال لی یہ مجبور ہے اس نے پولیس بنائی فوج بنائی اس نے قانون کے محکمے بنائے اس نے قانون کے کالج بنائے اس نے ججز بٹھائے اور اس نے اپنی شریعت بنائی ہوئی جس کا وہ اعتراف کرتا ہے کیونکہ سوات میں وہ ایک عالم دین کو کہتا ہے کہ تم نظام محمد چلا لو صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اسمبلی کی اکثریت دستخط کرتی کہ تم نظام اسلام چلا لو اسے پتا ہے بےمان کو اسے پتا ہے کہ محمد کا کلایا وہ نظام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے نام بھی کتنا خوب دی خوبصورت دیتا ہے نظام عدل تو تیرا کیا ہوا نظام نظام و غیر عادل اور وہ نظام اگر عدل ہے تیرا نظام ظلم و ظلم ہے اگر وہ محمد کا نظام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ و و واللہ آج تو تورات سے کوئی نظام نکال کر حکومت کرے تو وہ بھی کافر ہے آج ان سے نکالے ہوئے احکامات جبکہ ان میں کئی اللہ کے احکامات ابھی بھی باقی ہوں گے اللہ کی توحید کی کئی باتیں باقی ہوں گی آج اس کو شریعت کوئی شخص بنائے قابل قبول نہیں ہے آج عیسیٰ علیہ سلاد السلام کا نزول جو ہے اس کے ہم منتظر ہے جب بھی اس کا وقت آئے گا وہ بھی آ کر نبی علیہ سلاطلام کی شریعت پر عمل کریں گے اور پہلی نماز مہدی کے پیچھے پڑیں گے یہ ظاہر کر دینے کے لیے واضح کر دینے کے لیے کہ سکہ محمد ہی کا چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظالم اسمبلی کی اکثریت کہتی ہے کہ تم نظام عدل چلا لو ہم تمہیں اجازت دیتے گویا کہ تم نظام ظلم پر ہو یہ نظام محمد چلاتے صلی اللہ علیہ وسلم تم نظام ابلیس پر ہو محمد کا الب تو ابلیس کا نظام ہے اور کوئی نہیں ہے یہ تمہارا اعتراف ہے تم نے عذاب دروازے کو کھوڑ لیا تم نے اللہ کے کوڑے کو برفنے کی دعوت دے دی اب روتے کیوں ہو یہ قتل و غارت تبھی تو مچ گئی یہ قتل و غارت جس میں پتہ ہی نہیں چلتا کون کس کو قتل کر رہا ہے یہ فتنہ ہے. حرج ہے قتل کا فتنہ ہے مسجدوں میں قتل مدرسوں میں قتل ہسپتالوں میں قتل کہاں قتل نہیں ہو رہا جہاں لوگ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا وہاں بھی لوگ قتل ہو رہے ہیں اللہ بیت اللہ کو محفوظ رکھے آمین, آمین. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے ہم پر کہ بیت اللہ محفوظ ہے اللہ اسے محفوظ رکھے اور ہمیں یہ آزمائش نہ دکھائے کیونکہ اس سے پہلے آمین سم آمین اس سے پہلے سن تین سو سترہ ہجری میں ہم یہ آزمائش دیکھ چکے ہیں میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کوئی منہوس بات نہیں کر رہا ماض اللہ تک فراہ کہ اللہ نہ کرے اللہ کبھی نہ ایسا کرے کہ ہمیں اللہ نہ کرے کوئی ایسی خبر سننا پڑے تو وہ نہ ہو کہ کچھ لوگ ایمان کھو بیٹھے اس سے پہلے ایسا ہو چکا تین سو سترہ ہری میں ایک خبیص رافضی نے جو کہ کرانتی تھا ان کی بدترین بڑی کافر شکل وہ کرانتی ہے جو ربض میں بھی آگے نکلے ہوئے اس نے وہاں پر قتل و غارت میں آئیائی تھی اور سب حاجیوں کو قتل کر دیا تھا جتنے بیت اللہ بیت اللہ کے حضر اسود کو اکھاڑ کر لے گیا تھا اور یہ بائیس سال کے بعد واپس آیا تھا پھر بھی امت میں سے کوئی مرتب نہ ہوا تھا یہ امت اللہ کی اتنی بڑی مہربانی کے ساتھ قائم ہے کہ یہ محافظ قرآن اور اس کی تشریح سنت رسول کی روشنی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ موجود ہے کوئی شخص گمراہ ہونے کے لیے کوئی دلیل اپنے پاس نہیں رکھتا کیونکہ قرآن کو اللہ نے آسان بنا دیا سمجھنے والوں کے لیے کوئی ہے غور کرنے والا گرو تفکر مانگتا ہے اللہ اے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو صرف ایک بات کا واضح کرتا ہوں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے جامع بات ہے فراغا سمت کروں صرف اتنا کرو کبھی دو دو کھڑے ہو جاؤ کبھی ایک ایک کھڑا ہو جائے خالی ذہن ہو کر ہر کام سے صرف ایک بات سوچو کہ کیا محمد مجنون ہے صلی اللہ علیہ وسلم جا اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظالموں اگر اللہ کا رسول ہے تو اللہ کی حکومت تو تمہارے اوپر قائم ہے اللہ تمہارا پاشاب بند کر دے تمہاری شرم ختم ہو جائے گی تم چیخو گے چلاؤ گے شرم کا تمہیں خیال نہیں ہوگا تم ڈاکٹر کو کہو گے کاٹ کر مجھے اللہ کے لیے اس مصیبت سے نجاب دے دو تم اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے ایک سانس جس کو نہیں آتا دمے والے کو پوچھو دنیا دینے پر تیار ہے اس سانس کے لیے بد نصیب ہو تم اس کو کہتے اسلام نافذ کر لو تم کون ہو کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے اپنے کفر پر کچھ شہادت ثبت کر لی اب بھی ان کے کفر کو جو نہیں پہچانتا وہ پھر بھی نماز ہی پھر بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور اس نے نماز کا مفہوم معلوم نہیں کیا واللہ اس نے نماز کا مفہوم معلوم نہیں کیا اگر اس نے نماز کا مفہوم معلوم کر دیتا کہ نفائن تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مالک تھی سے مدد چاہتے اس عظیم گھاٹی پر پہنچنے کے لیے بہت بڑی گھاٹی اللہ کی عبادت فرمایا بدھ تو اس کی عبادت کر بس لِعو عبادت ہی ارے محمد اس کی عبادت پر جم جا نفس کے ساتھ جنگ کرنا ہوگی اس کے لیے قربانیاں دینا ہوگی پھر وہ صحابہ کی نماز نصیب ہوگی رضوان اللہ علی مجمعین جو نماز پڑھتے تھے اللہ سے جو مانگتے تھے اللہ انہیں دیتا تھا جو نماز کی وجہ سے دنیا پر عزت پا گئے اور آج بھی ان کی نشانیاں یہ ہے اسی پر بند کرتا ہوں جو قیامت کی نشانیوں میں بیان ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں اور, تارات اور انجیل میں بے شمار نشانی ہے جن کو روز غذب کتاب ترجمہ کیا اس کا سفر حوالی حفظ اللہ داکٹر سفر حوالی نے اس کتاب کو لکھا اور عیسائیوں کو خاص طور پر یہودی تو زیادہ دشمنی میں ہے اللہ نے بھی اس کی گواہی دی عیسائیوں کو ان کی کتاب دکھائی اور کہا دیکھو ظالم اپنی کتاب پڑھ لو تمہاری کتاب ان کے حق میں گواہی دیتی ہے کہ وہ غالب آئیں گے جو صفے باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اس نے کہا صفے باندھ کر نماز پڑھنے والے اس وقت کائنات میں اللہ کے فرشتے ہیں اور محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز جو نماز کا حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق تعاعظ فرمائے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق تعب فرمائے وہ نمازیں جو ہماری پوری زندگی کو اسلام کی اور نماز کی روشنی سے منور کر دے آمین یا رب العالمین ارحمر راہمی